شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم نے خلافت عثمانیہ کا تذکرہ کیا ہے سلطان محمد فاتح جو کہ قسطنقینیا کے فاتح تھے ان کا تذکرہ طویل عرصے سے جاری ہے آج کے سبق میں ہم سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے چند قابل قدر کارناموں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں سب سے سر فہرست مدارس اور تعلیمی اداروں کا قیام ہے سلطان محمد کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ مسلمان امت کی فضیلت اور امتیازی خصوصیت علم ہے یہ امت جس کے وہی کی بنیاد ہی اقرا ہے تو ایسی امت کے سلاطین کیوں کر علم کے قدردان نہ ہوتے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ علم و علماء سے بہت محبت کرتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں کئی مدارس اور تعلیمی ادارے قائم کیے سلطان اور خان وہ پہلے عثمانی فرما رہا ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ میں ایک مثالی مدرسہ قائم کیا اور بعد میں آنے والے تمام سلاطین نے اس مدرسے کے نصاب کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک اور سلطنت میں بڑے بڑے شہروں میں مدارس اور تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھ گیا سلطان محمد تعلیمی میدان میں بھی اپنے آبا و اجداد سے آگے نکل گئے علم کی شاعت مدارس اور تعلیمی اداروں کے قیام میں انہوں نے زبردست کوششیں کی انہوں نے تعلیم کے شعبے میں اصلاحات بھی کی تعلیمی نصاب کی بہتری اور ترقی کے لیے خود انہوں نے نگرانی کی چھوٹے بڑے تمام شہروں میں انہوں نے مکاتب اور مدارس قائم کیے دیہاتوں میں بھی تعلیم کا بندوبست کیا تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے بہت بڑا بجٹ مقرر کیا مدارس کی تنظیم میں نو کی گئی درجہ بندی کی گئی نصاب مقرر کیا گیا امتحانات کا نظام بنایا گیا جب تک کوئی طالب علم ایک درجے کے امتحان میں کامیاب نہ ہو جاتا وہ دوسرے درجے جا نہیں سکتا تھا سلطان محمد تعلیمی امور کی سخت نگرانی کیا کرتے تھے اور خود اس بارے میں ہدایات دیتے تھے کبھی کبھار طلبہ کے امتحانات کے دوران بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً مدارس کا معائنہ کرتے اساتذہ جو درس دے رہے ہوتے تھے درس کے دوران ہی وہ طلبہ کے درمیان بیٹھ جاتے اور درس سنتے اور اسے اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے طلبہ کو محنت کوشش اور جدوجہد کی تلقین کیا کرتے تھے اور جو اساتذہ یا طلبہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے انہیں انعامات دیا کرتے ان کے حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے پورے ملک میں تعلیم مفت تھی طلبہ کے اوپر اخراجات کا بوجھ بالکل نہیں تھا ان مدارس کے اندر جو نصاب تعلیم رائش تھا اس نصاب میں تفسیر حدیث فقا ادب بلاغت معنی بیان بدی اور ہندسا کو خاص اہمیت حاصل تھی قسطنیہ میں ان کی جو مسجد ہے اس کے پہلو میں آٹھ مدرسے تھے اللہ اکبر جہاں پر آخری مرحلے کی تعلیم مکمل کروائی جاتی تھی گویا کے دو رہے حدیث کے مدارس تھے یہ سب ان مدارس کے ساتھ طلبہ کی رہائش کے لیے کمرے بھی تھے سونے اور کھانے کے کمرے الگ الگ تھے ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا ان مدارس میں پورا سال تعلیم ہوتی تھی مدارس کے ساتھ لائبریری بھی ہوتی اور لائبریرین کی خدمت صرف اس شخص کے حوالے ہوتی جو علم و تقویٰ کا حامل ہوتا اور ایک ترتیب کے مطابق کتابیں جو ہیں مطالعہ کرنے والوں کے حوالے ہوتی اور اس کی شرائط بھی بہت سخت تھی کتاب کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی کم از کم ہر تین ماہ کے بعد کتب خانے کے حساب کتاب کو دیکھا جاتا تھا ان مدارس میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے علاوہ پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دی جاتی تھی علوم میں اور عقلیہ کے مخصوص شعبے تھے پورے ملک میں تعلیم کی قدردانی عروج پر تھی وزرا علماء اور اہل سروت مالدار لوگ مدارس مساجد تعلیمی ادارے اور خیراتی ادارے بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں رہتے تھے